نکول ان تہارت وغسل، ہر چیز کے لیے تہارت اور غسل ہوتا ہے وہ تہارت علیہ کے مومنین کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کے لیے درود پاک سامان ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اللہ واجبات حج کا ایک مرحلہ ہوگا اور آج کے سلسلے میں بہت ہی اہم سیگمنٹ یا مرحلہ جو ہے ہمارا وہ مناسی کے حج سے متعلق ہے حج کے ایام کی جو مصروفیات ہیں اس پر الحمد اللہ مفتی صاحب کی رہنمائی سے ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہماری مجلس نے بنایا ہے انشاءاللہ شاء اللہ پیش کیا جائے گا ہماری یہاں سے مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدض اللہ علی اس سلسلے کو کنڈکٹ کرتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں اور مناسی کے حج اور واجبات حج اور حج کے احکام سے متعلق ایک بہترین معلوماتی سلسلہ یہ ہوتا رہا ہے الحمد اللہ الحمد اللہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن پہلے چند اشاض نات نبی کریم روف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیب <سلحلح> صلی <صلوح> اللہ تعالیٰ صلی <سلحل> اللہ و رسول اللہ ڈسل مائار حدی اللہ پیا Taudi ہوں اب ہمارے جو مرحلے ہیں سیگمنٹس ہیں مدنی گلدستے ہیں وہ بھی ان کی طرف بھی بڑھنا ہے اور مرحل. ہمارا جو آج پہلا مرحلہ ہے آیام حج کی مصروفیات اس کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن میں چاہوں گا ابتدان آپ کچھ ارشاد فرما اور پھر ان اللہ اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں الحمد للہ رب المینس اب المسلیم اما بعد بہادو فاروضب اللہ شعیطان الجیم بص اللہ تو میرے محترم اور پیرس بھائی اور مدنی چڑھ کے ناظرین پانچ دن ایسے ہیں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے ایام حج یعنی آٹھ زلیچا نو دس گیارہ بارہ تیرہ ان ایام کے اندر مناسب حج ادا کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے ان کو ایام حج کہتے ہیں ہم نے پہلے اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ اشہور حج یا حج کے مہینے جدا گانا اسطلح ہے اور ای... ایام حج جو ہے وہ جدا گانا اسطلح ہے ایک حاجی ایام حج میں کیا کچھ کرتا ہے اسے کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا پہلے کیا کرے گا بعد میں کیا کرے گا آٹھ کو کیا کرے گا نو کو کیا کرے گا دس کو کیا کرے گا گیارہ کو کیا کرنا ہوگا بارہ کو کیا کرنا ہوگا تیرہ کو کیا کرنا ہوگا تو ان مصروفیات کے تعلق سے ہم نے تیار کیا ہے ایک پیکج اس پیکج کے اندر ایک لفظ استعمال ہوگا وجوبی وقت وجوبی وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں کسی بھی وقت عمل کر لیا جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے یعنی اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا باسور تیری اس کے بعد کیا تو عمل تو ہوگا یعنی وہ ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن خلاف ورزی لازم آئے گی دم وغیرہ کی صورتیں بنتی ہیں تو آئیے محتم الفیض ہیں بھائی اور مدنی کے ناظرین بڑھتے ہیں ایام حج کی مصروفیات کی طرف دیکھتے ہیں ایک مختصر پیکج میں کہ ایام حج کے اندر حج کے پانچ دنوں کے اندر کون کون سے مناسق ہیں اور حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک مختصر پیکج میں پہلی مصروفیت آٹھ ذلحجہ تلحرام حج کا احرام باندھنا حکم حج کے لیے شرط وقت آٹھ ذلحجہ سے ایام حج کا آغاز ہوتا ہے حج خران اور حج افراد کرنے والے تو ماہ شوال شروع ہونے کے بعد اپنی اپنی جگہ سے حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں البتہ حج تمکوں والے عمرہ کر کے عمرے کے احرام سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں یہ لوگ آر زلجہ کو حج کا احرام باندھیں گے جو مکے میں ہوں وہ حدود حرم سے احرام باندھیں گے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے حج کے احرام کی نیت کرے واضح رہے کہ معلم کی طرف سے ذو الحجہ کو مینا جانے کا کہا جا سکتا ہے لہذا ایسی صورت میں ذو الحجہ کو احرام باندھنا ہوگا البتہ آٹھ الحجہ کو مکہ شریف سے فجر پڑھ کر مینا کے لیے نکلنا سنت ہے دوسری مصروفیت آرٹ الحجہ تلحرام منا کا پہلا قیام حکم مینا کا پہلا قیام سنت معقدہ ہے وقت آرٹ الحجہ کی ظہر سے نو ذوالحجہ کی فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک منا میں قیام مصنون ہے اس قیام میں ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے ممکن ہے معلم عرفات سفر کروا دے اور عشاء یا فجر کی نماز آپ منا میں نہ پڑھ پائیں تیسری مصروفیت نو ظلحجہ الحرام وقوف عرفہ حکم وقوف عرفہ حج کا رکن آزم اور بنیادی فرض ہے وقت نو ظلحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر غروب ہو جانے تک واجب وقت ہے البتہ پوری رات فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک حالت احرام میں ایک لمحہ بھی ارفا میں آنے والے کا فرض ادا ہو جائے گا زہر سے لے کر غروب ہو جانے تک خاص وقوف کا وقت ہے جس میں وہ دعا ہوا گریا اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں چوتھی مصروفیت نو اور دس ذلحجت الحرام کی درمیانی شب مغرب و عشاء مصطلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا حکم یہ حج کا واجب ہے وقت اسے جمع بین سلاطین کہتے ہیں آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے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 کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے پانچویں مصروفیت نو اور دس ذلحجت الحرام کی درمیانی شب مستلفہ میں رات کو رہنا حکم سنت معقدہ وقت عرفات سے واپسی کے بعد بعض اوقات تو رات کا کثیر حصہ ٹریفک جام میں مستلفی سے باہر ہی گزر جاتا ہے لیکن جس سے جتنا ممکن ہو وہ مستلفہ میں رات گزارنے کی سنت پر عمل کرے چھٹی مصروفیت دس سلحجہ تلحرام وقوف مستلفی حکم واجب حج وقوف مستلفی کی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے وقت وقوف مستلفہ کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج شروع ہونے تک ہے کم از کم ایک لمحہ اس وقت میں مستلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے ساتویں مصروفیت درس الحجت الحرام صرف بڑے جمری کی رمی حکم واجب حج پہلے دن کی رمی بھی حج کی واجبات میں سے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 سلحجہ تلحرام منا میں دوسرا قیام حکم سنت موقع دا. منا کا دوسرا قیام بھی سنت موقع ہے وقت دس زلحجہ سے بارہ زلحجہ کی رمی کرنے تک منا میں قیام سنت موقع ہے البتہ بارہ کی غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے بہتر ہے چوتھے دن کی رمی کر کے جائے اگر تیرہ کی صبح منہ میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں جائے گا تو دم واجب ہوگا نوی مصروفیت دس سلحجہ الحرام حج کی قربانی حکم تمدو اور کران والے کے لیے واجب حج افراد والے کے لیے مستحب وقت حج کی قربانی کا وجوبی وقت دس ذیل کی طلوع فجر سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے اور حدود حرم میں ہونا بھی ضروری ہے اور مسنون وقت دس ذلحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد ہے قربانی کا پہلے دن کی رمی کے بعد ہونا ضروری ہے دسویں مصروفیت دس ذلحجہ تلحرام حلق یا تقسیر حکم حلق یا تقسیر واجب حج اور احرام کھولنے کے لیے شرط ہے وقت حلق یا تقسیر کا وجوبی وقت دس ذیل کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذیل کی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے حلق کا حرم میں ہونا بھی ضروری ہے گیارہویں مصروفیت دس ذوال طواف زیارت حکم طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے وقت طواف زیارت کے ساتوں پھیرے کرنا واجب ہے البتہ مقررہ وقت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کم از کم چار پھیرے 10 زلحجہ کی طلوئے فجر سے لے کر بارہویں کے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں کرنا واجب ہے تین پھیرے بارہ کی غروب کے بعد ہوئے تب بھی کوئی حرج نہیں طواف زیارت کا افضل وقت پہلے دن یعنی دس الحجہ کو ہے بارہویں مصروفیت دس ذلحجہ تل حرام مناسب حج کی سعی حکم یہ حج کا فاجب ہے وقت حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے حج سے پہلے ہو تو حج کے احرام اور نفلی طواف کے بعد ہوگی حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں البتہ طواف زیارت کے بعد کریں گے حج کی سعی کا آخری وجوب وقت کوئی نہیں البتہ سعی کیے بغیر میکا سے چلے جانے پر دم ہوگا تیرویں مصروفیت گیارہ ظلحجہ الحرام مناسک دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی حکم یہ حج کا واجب ہے وقت گیارہ تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے البتہ بنا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکرو تنظی ہے چودہویں مصروفیت بارہ ذلحجہ الحرام مناسب تیسرے دن یعنی بارہ زولیجہ کو تینوں جمرات کی رمی حکم یہ حج کا واجب ہے وقت وقت بارہ تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے البتہ بلا ازر سورج غروب ہونے کے بعد مقروع تنظی ہے پندرہویں مصروفیت تیرہ ظلحجہ الحرام مناسک تیرہ ظلحجہ یعنی چوتھے دن تینوں جمرات کی رمی اس کے حکم کی تین مختلف صورتیں ہیں مستحب موقت، واجب تیسرے دن یعنی بارہ ذوال کی رمی کر کے مکہ روانہ ہونا چاہیں تو جا سکتے ہیں البتہ غروب کے بعد مینا سے جانا معیوب ہے ایسی صورت میں بہتر ہے کہ تیرہ کی رمی کر کے جائے اگر تیرہ کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر زمیں کے جانا جائز نہیں جائے گا تو دم واجب ہوگا وقت تیرہ تاریخ کو اس کا وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک ہے البتہ صبح سے زوال آفتاب تک مکرو ہے اور زہر کا وقت شروع ہونے سے غروب تک مصنون وقت ہے سولہویں مصروفیت بارہ الحرام مناسک طواف ودا حکم یہ حج کا واجب ہے وقت طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے وہ طواف ودا کہلائے گا اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں کہ طواف ہی اور مکی پر واجب نہیں ہوتا صرف اس حاجی پر واجب ہے جو آفاق سے آیا ہو جی محترم بھائی اور کے ناظرین. یہ تھی ایام حج کی مصروفیات مناسب حج ادا کیے جاتے ہیں کون سا جو منسک ہے وہ کس دن ادا کیا جانا ہے کس وقت ادا کیا جانا ہے بہت زیادہ تفصیلات کو لے کر ہم نے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس پیکج میں تواف زیارت کا جان ذکر ہوا وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ تواف زیارت کے ساتوں پہرے واجب ہیں یہ لکھنا بھی ٹھیک ہے اعتبار سے لیکن اس میں تفصیل ہے چار پھیرے فرض ہیں لیکن ہر پھیرا کرنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھیرا کرنا ضروری ہے کسی بھی پھیرے میں رخصت اور رعایت نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ایک پھیرا کرنے سے رہ جائے تو چار پھیرے فرض ہیں البتہ ساتو اس اعتبار سے واجب ہے کہ اس میں رعایت نہیں ہے حج قدم بقدم کے حوالے سے جو آپ رہنمائی فراہم کرتے ہیں تو تحفظ جا رہے کہ آپ وضاحت فرما رہے تھے کچھ تو اب اس میں آگے کیا اشات فرمائیں گے آپ آگے ہم پڑھیں اس کی طرف آج کدم قدم کی طرف ٹھیک ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمی توف زیارت اور تواف ودا جی جب رمی کا تسکر آیا تو رمی اور تواف زیارت کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جی ایسانی کی اس کو ہم ڈسکس نہ کریں سب سے پہلے آتی ہے پہلے دن کی رمی جی پہلے دن کی رمی کے بعد جو ہے کس نے پہلے دن کی رمی کر لی تو اب وہ قربانی کرے گا جی اس کے بعد حلق اور تقصیر کرے گا لیکن ہم نے حلق اور تقصیر کو یوں بیان نہیں کیا اپنے موضوع میں کہ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہمارے پچھلے سلسلے کے جو واجبات تھے اس میں ہو چکا تھا ایک تو ہے پہلے دن کی رمی پہلے دن کی رمی جو ہے وہ دو اعتبار سے بقایا دن کی رمی سے مختلف ہے رمی کرنا دس تاریخ کو واجب ہے گیارہ کو بھی واجب ہے بارہ کو بھی واجب ہے تیرہویں کی رمی کی تین صورتیں ہیں اس کی بھی تفصیل ہم بیان کریں گے تو جو دس تاریخ کو رمی کی جاتی ہے پہلے دن کی رمی یہ دو اعتبار سے بقایا دن کی رمی سے مختلف ہے ایک تو اس میں کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے یہ جدا گانا ہے جی یعنی یہ سمجھیں کہ یہ جمرہ ہے اگر جی تو پہلے دن یہ اس طرف کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے اگلے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے یہ دونوں دن جو ہے وہ پوزیشن اپوزٹ ہو جائے گی پھر پوزیشن اپوزٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب دوبارہ جیسے رمی کے لیے جیسے یہ ہے بلفرز تو پہلے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے اگر پیالے کو لے لیں گے پیالہ نہیں پہلے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے دوسرے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے بالکل اپوزٹ کھڑے ہونا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ فرق ہے صحیح کہ پہلے دن اور بقایا دن کی رمی کی جو پوزیشن ہے رمی کرنے کی جو جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر رمی کرنی ہے اس پوزیشن مختلف ہے ٹھیک اچھا یہ پوزیشن مختلف ہے یہ لگے گا ہی نہیں جانے والے کو جو جا رہا ہے اسے محسوس نہیں ہوگا شاید محسوس بھی نہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے اس انداز سے نکالے ہوتے ہیں کہ جانے والا سیدھا جا رہا ہوتا ہے صحیح تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں اس نے راستے پیام نے ہر کی ہے اور تھوڑا غور کرے گا تو پھر اندازہ لگائے گا کہ نہیں کل تو مستاب کھڑا ہوا تھا تو یعنی کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ مجھے خود یاد کرنا پڑتا ہے کہ پہلے دن کا کھڑا ہونا ہوتا ہے یعنی باقاعدہ کوئی واضح نشانی نہیں ہے نشانی تو بڑی واضح ہے نشانی بڑی واضح ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی لا شوری میں چلتا ہو رمی کی چلا گیا اس کے شاید توجہ بھی نہ جائے اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے تکلف میں پڑیں گے خود بخود آپ اسی طرح سے رمی کریں گے جس طرح سے رمی ہونی ہے کیونکہ دوسری طرف جانا ممکن ہی نہیں ہوگا اس طرف راستہ ہی نہیں ہوگا ون میں ٹریفک ہوتی ہے پہلے جانا ہے ون میں جائیں گے ٹھیک ہے دوسری طرف سے آ جائیں گے تو بقایا دن جس دن رمی کرنی ہے جی آپ اس دن اسی طرف نکلیں گے تو اسی طرف آپ آئی نہیں سکیں گے یعنی پورا جو گروپ ہو گیا جتنے بھی ہوں گے سب اسی رو میں جا رہے ہوں گے تو جائیں گے ہی صحیح جی ایک تو یہ فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے بڑے جمرے کی یا جمرہ اقبا کی لیکن بقایا دن میں تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے جی گیارہ تاریخ کو بھی بارہ کو بھی تیرہ کو بھی رمی ہوگی تینوں جمروں کی رمی ہوگی اب رمی کے دو فرق تو یہ بیان ہو گئے رمی کے حوالے سے ایک اور فرق بھی ہے ٹھیک ہے وہ فرق ہے رمی کی ٹائمنگ میں پہلے دن کی جو ٹائمنگ ہے وہ قدرے مختلف ہیں ٹھیک ہے بقایا جو دن ہیں یعنی گیارہواں بارہواں دن اس کی ٹائمنگ کچھ اور ہے جو تیرواہ دن ہے اس کے ٹائمنگ کچھ اور ہے ٹھیک ہے ٹائمنگ میں فرق آتا جائے گا ٹائمنگ میں فرق مقام میں فرق انداز میں انداز تو ایک ہی طرح سے رمی کرنی ہے لیکن سمت میں فرق تو یوں رمی جو ہے تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے ٹھیک تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے ہم چلا رہے ہیں ایک پیکج جس کے اندر پہلے دن کی رمی دوسرے دن کی رمی دس زولیجا گیارہ 12 بارہ زولیجا کی رمی اور تیرہ زولیجا کی رمی جو متلقن تو واجب نہیں ہے مختلف صورتیں ہیں ان تمام کی تفصیل اس میں بیان ہوگی تو رمی کے تعلق سے امید ہے کہ اکثر مسائل اس میں آپ سمجھ لیں گے مزید باریکیوں کی گنجائش رہتی ہے علماء سے سوال کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے تو آئیے بڑھتے ہیں رمی کے پیکج کی طرف اور دیکھتے ہیں رمی کے اس پیکج میں ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے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 میرے رمی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک ہر جمرے کو سات سے کم کنکنیاں مارنا جائز نہیں پہلے دن اگر صرف تین ماریں تو دم لازم ہوگا اگر کم از کم چار ماریں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 پہلے دن اور بقایا دنوں کی رمی میں ایک بڑا فرق تو یہ ہے کہ پہلے دن صرف بڑے جمرے کی رمی کرنا ہے جو مینا کی جانب سے تیسرا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے دن کی رمی میں کنکری مارتے وقت کھڑے ہونے کے رخ کرنے میں فرق ہے پہلے دن رمی میں اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ مینا دائیں جانب رہے اور کعبہ شریف بائیں جانب ہو جمرے کی طرف منہ کر کے سیدھا ہاتھ خوب اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو کنکری ماریں بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرے تک پہنچیں ورنہ کم از کم یہ ہے کہ تین ہاتھ کے فاصلے پر گریں اس سے زیادہ فاصلے پر گری تو وہ کنکری شمار میں نہیں آئے گی سات کنکریاں مارنی ہیں اور ہر کنکری الگ الگ, الگ مارنی ہے پہلی کنکری پر حاجی لبئی کہنا موقوف کر دے گا اس جمرے پر رمی کے بعد کسی بھی دن یعنی دسویں دن رمی کریں یا گیارہ دن کریں یا بارہویں دن دعا کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ رمی کرتے ہی چلتے چلتے ذکر و دعا کرنا ہے لہذا آگے بڑھ جائیں اور منا واپسی کے لیے یو ٹرن کر کے راستہ ملے گا ہر دفعہ کنکری مارتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھیں ممکن ہو تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر رغمن لشانی ردل الرحمان اللہ حجم ممرورہ و سعم مشکورہ و ضمبم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 البتہ بلا عزر سورج غروب ہونے کے بعد مکرو تنزی ہے یوں ہی تیسرے دن کی رمی کا وقت بارہ تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی زور کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکرو تنظی ہے کا دوسرے تیسرے دن کی رمی کے ضروری احکام دوسرے اور تیسرے دن یعنی گیارہ اور بارہ زلحجہ کو تینوں جمروں کی رمی کرنا واجب ہے یعنی ہر ایک جمرے کو سات سات کنکنیا مارنا ہے سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کو پھر جمرہ وسطی یعنی درمیانے شیطان پھر جمرہ اقبا یعنی بڑے شیطان کو رمی کرنا ہے جمرہ اولا مسجد خیف کی طرف سے پہلا ہے آج کی رمی میں وہاں رخ کر کے نہیں کھڑے ہوں گے جس انداز میں پہلے دن کی رمی پر کھڑے ہوئے تھے دوسرے اور تیسرے دن کی رمی کے لیے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ منہ بائیں طرف ہو تیرہ کی رمی کرنی ہو تو اس میں بھی یوں ہی کھڑے ہونا ہے اس انداز پر مقبلے کی طرف ہوگا پہلے اور دوسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد موقع ملے اور رش اجازت دے تو جمرے سے تھوڑا آگے جا کر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کی ہتیلیاں قبلے کی جانب کر کے حضور تلب کے ساتھ ہم درد السلام اور استغفار میں کم از کم بیس آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہے مزید موقع ملے تو بہتر ہے کہ پون پارا یا سورہ بکرا کی مقدار مصروف رہے تیسرے جمرے یعنی جمرائے اقبا یا بڑے شیطان کی رمی کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے چلتے چلتے دعا کرنا ہے اس کو یوں یاد رکھیے کہ جس جمرے کے بعد کسی اور جمرے کی کمی کرنا ہو تو اس سے پہلے والے جمرے پر دعا کے لیے ٹھہر سکتے ہیں یعنی پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس دعا کے لیے ٹھہر سکتے ہیں بلکہ ٹھہرنا سنت ہے جس کے بعد مزید رمی نہ کرنا پڑے اس جمرے پر نہیں ٹہر سکتے لہٰذا آخری جمرے کے پاس دعا کے لیے نہیں ٹھہر سکتے سفر میری ہو چوتھے دن کی رمی کا وقت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 چوتھے دن کی رمی کے ضروری احکام چوتھے دن یعنی تیرہ زلحجہ کی رمی کرنا حج کا واجب تو نہیں البتہ مطلقاً اسے ادا کرنا افضل ہے لیکن ایک صورت میں اس کی تاکید ہوگی اور ایک صورت میں واجب ہو جائے گی جس کی تفصیل یہ ہے کہ تیسرے دن یعنی بارہ زلحجہ کی رمی کر کے مکہ روانہ ہونا چاہے تو جا سکتے ہیں البتہ گروپ کے بعد مینا سے جانا معجوب ہے ایسی صورت میں بہتر ہے کہ تیرہ کی رمی کر کے جائے اگر تیرہ کی صبح مینا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں جائے گا تو دم واجب ہوگا تیرہ تاریخ کی رمی کا طریقہ بھی وہی ہے جو گیارہ اور بارہ تاریخ کی رمی کا ہے صرف رمی کرنے کے وقت کا فرق ہے رمی سے متعلق آپ نے یہ کافی مفصل ہمارا جو مدنی گلدستہ یہ دیکھا اب آگے بڑھیں گے ہمارے موضوع کے اعتبار سے تواف زیارہ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے حلق اور تقصیر سے متعلق اس سے اب کچھ وضاحت ہو جائے اور کچھ تفصیل ہو جائے حلق اور تقصیر کے حوالے سے ہم نے ویسے تو اس کی نیت کیفیت تقصیر جی کیا ہوتی ہے حلق کیا ہوتا ہے اور کتنا حصہ واجب ہے کتنا حصہ سنت موقع ہے جی یہ تمام باتوں پر مشتمل ایک تفصیلی پیکج ہم نے چلایا تھا جی حلق کے تعلق سے ایک مزید واجب بھی ہے وہ واجب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے اس حوالے سے ایک پیکج ہے آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کی کیا تفصیل ہے سولہواں واجب حلق یا تقسیر کا حدود حرم میں ہونا مختصر تشریح حج اور عمرہ دونوں میں یہ واجب ہے کہ حلق یا تقسیم حدود حرم میں ہو مکہ مکرمہ شہر کی اکثر آبادی یوں ہی منا اور مصطلفہ بھی حدود حرم میں ہی واقع ہیں البتہ مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر ہے بعض لوگوں کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مسجد عائشہ سے نیا احرام باندھنے جاتے ہیں اور وہیں جا کر حلق کرواتے ہیں یہ جائز نہیں کیونکہ کہ مسجد عائشہ خارج حرم ہل میں واقع ہے حج کے احرام میں حلق یا تقسیر کا مینا میں ہونا سنت ہے مشہور حنفی بزرگ علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام اور اس کے بعد ہر دور میں مسلمانوں میں یہی رائج ہے کہ حلق مینا میں کرتے ہیں یہاں سے ان لوگوں کو ترغیب حاصل کرنا چاہیے جو مینا سے متصل علاقے عزیزیہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ احرام کھولنے پر نہانا دھونا اور حلق وغیرہ منہ سے باہر جا کر کریں حالانکہ حلق اور نہانا دھونا مینا میں آسانی سے ممکن ہے سنت پانی کی محبت سامنے رکھی جائے تو امید ہے سستی دور ہو جائے گی ہج کا سفر دیرے دیرے دیرے دیرے دیرے دیرے حلق یا تقسیم حدود حرم میں کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک حج میں کسی نے حدود حرم کے باہر حلق کیا تو اگر چھ تاریخ کے اندر کیا ہو اس پر ایک دم واجب ہوگا اور اگر حدود حرم کے باہر اور بارہویں تاریخ کے بعد حلق یا تخصیر کیا تو اب دو دم دینا واجب ہوں گے نمبر دو حاجی اگر حرم سے حلق یا تقسیر کیے بغیر ہلک کی طرف روانہ ہو گیا لیکن حلق یا تقسیر کیے بغیر دوبارہ حرم میں واپس آ کر حلق یا تقسیر کروا لیا تو دم نہیں جبکہ بارہویں تاریخ کے غروب سے پہلے کیا ہو ورنہ وقت سے تاخیر کرنے کے سبب ایک دم دینا لازم ہوگا نمبر تین عمرہ کرنے والے نے حلق بیرون حرم یعنی ہل یا کہیں اور کیا تو اس پر ایک ہی دم لازم ہوگا جبکہ عمرے کے حلق و تخصیر کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کہ اس سے اگر تاخیر ہو تو جنایت کا حکم دیا جائے بلکہ عمرے کے حلق اور تقسیر میں صرف جگہ یعنی حرم میں ہونے کی پابندی کرنے کا حکم ہے نمبر چار عمرے میں حلق کا وجوبی وقت سعی کے بعد ہے لہٰذا اگر عمرے کی سعی سے پہلے کسی نے حلق یا تفسیر کرا لی تو ایک دم دینا لازم ہوگا عمرے کی شعیب چھوڑنے کے تفصیلی احکام دوسرے واجب میں بیان ہو چکے ہیں ابھی اب جو ہم نے دیکھا اب یہ حلق و تقسیر کے حوالے سے کچھ وضاحت آئی اب موضوع کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم تحفظ زیارہ ہے تحفظ زیارہ کہتے کسے کیا ہے یہ توف زیارہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے حلق کر لیا حلق کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد یعنی خوشبو لگا سکتا ہے چہرہ چھپا سکتا ہے جو بھی پابندیاں تھیں سب ختم ہو گئی لیکن شوہر کے لیے بیوی بیوی بی بی کے لیے شوہر حلال نہیں ہوا اس وقت حلال ہوگا جب توافو زیارہ کا فریضہ ادا ہو جائے زیارہ کرنے تک احرام کی باس پابندیاں برقرار رہتی ہیں ٹھیک ہے احرام کھل گیا لیکن پھر بھی کچھ پابندیاں باقی رہیں گی میں نے تعلق سے پابندی برقرار رہے گی اور تحفظ زیارہ کا کوئی بدل نہیں ہے تحفظ زیارہ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تحفظ زہرہ کا جو بھی وقت ہے وہ ہے دس جلجہ کی صبح سے جی لے کر بارہ کی غروب تک جی یہ وہ جو بھی وقت ہے دس گیارہ بارہ تین دن گویا یعنی رات کو بھی کیا جا سکتا ہے ان دنوں کے اندر کر لیا تو کسی واجب کا ترک نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر ان دنوں کے بعد کیا نہیں کیا تب بھی کرنا ہے نہیں کیا تب بھی کرنا ہے رخصت نہیں ہے لیکن ان دنوں کے بعد کیا تو پھر یہ ہے کہ تاخیر کی اور دم لازم ہوگا ٹھیک اب توفارہ جو ہے وہ حاجی کرے گا کب اب لوگوں کی مختلف نوعیتیں ہیں आ, خاص طور پر نئے جانے والے کو بہت پریشانی ہوتی ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ مینا کے خیموں سے مسجد الحرام شریف آنے تک ان ایام میں گاڑی دستیاب نہیں ہوتی ٹھیک یعنی مینا سے جب باہر نکلے گا تو اس سے کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی ٹھیک پیدل جانا نظر آ بھی گئی تو وہ اتنے مہنگے پیسے مانگے گی اور وہ گاڑی بھی مسجد الحرام شریف سے شاید تین چار کلومیٹر پہلے اتار دے ٹھیک وہ بھی اتنا نزدیک نہیں اتارے گی تو آسانی پیدل جانے میں ہوتی ہے ٹھیک یعنی پیدل جانا مشکل ہے لگے آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں لال بسیں جی اگر وہ مل جاتی ہے تو وہ بالکل جا کے مسجد الحرام شریف کے پاس اتارے گی باقی ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کا روٹ الگ ہے اس روٹ پر وہی گاڑی چلتی ہے تو وہ جو ہے چلتی رہتی ہے مصنون تو یہی ہے کہ کہف تواف، زیارہ جب آپ کرنے جائیں تو احرام اتر چکا ہو ٹھیک یعنی رمی کی پہلے دن کی قربانی کی حلق کی آپ تو احرام اتر گیا ٹھیک اب نیا لباس پہنا ہے ٹھیک نیا لباس پہننے کے بعد پھر آپ توفظ زیارہ کے لیے جائیں ٹھیک آپ حالت احرام میں نہیں ہیں اور دس جلحجہ کو توفظ زیارہ کرنا سنت ہے لیکن چونکہ اس کا ٹائم مینرج کیا کہ بارہ کے غروب تک ہوتا ہے جی اب اگر آسانی کو دیکھیں نا تو آسانی تو اس میں ہے کہ دس تاریخ کو نہ کیا جائے ٹھیک دس کی دس کا دن گزر گیا ٹھیک گیارہواں دن آیا گیارہویں دن دوپہر میں جی ایک حاجی نکلے ٹھیک رمی کرنے کے لیے گیارہویں دن کی رمی کرنی ہے جی گیارہویں دن کی رمی کرنے کے لیے اس نیت سے نکلے کہ رمی کروں گا پھر دوبارہ خیموں میں نہیں آؤں گا رمی کرے مگر اس سے پہلے پہلے کوشش یہ جی کرے کہ ٹھنڈے ٹائم میں کرے تاکہ دھوپ کی تپش وغیرہ کم ہو جائے صحیح صحیح خیمے اگر دور ہیں تو پھر اس کو تھوڑا جلدی نکلنا پڑے گا سپتا تین بجے نکلنا پڑے نزدیک والا جس کے خیمے نزدیک ہیں گیارہویں تاریخ کو وہ رش نہیں ہوتا جو دسویں تاریخ کو ہوتا ہے سوری دس کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے گیارہویں تاریخ کو رش چھڑ جاتا ہے اور اس وقت جو میں اس کر رہا ہوں سپیر کا جو وقت ہے اس میں پھر بھی رش متدل ملتا ہے ٹھیک بہت زیادہ کم بھی نہیں ملتا لیکن متدل رش ہوتا ہے رش تو ہوتا ہی ہے رش ہوتا ہے ٹھیک جس کے خیمے نزدیک ہیں یعنی 15-20 تک والے جو خیمے ہوتے ہیں پندرہ مکتب نمبر ایک دو تین چار سے لے کے بیس تک یہ تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر کے اندر اندر ہوتے ہیں مراستے زیادہ سے زیادہ پونے دو کلو میٹر ہوں گے لیکن جن کے نمبر ہیں پچاس سے اوپر وہ بہت دور ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے ترکیبیں بعض کو ریل کے ذریعے بلایا جاتا ہے بعض کو بسوں کے ذریعے بلایا جاتا ہے لیکن اس کی دشواریاں اپنی ہیں جی تو گیارہویں کی رمی کی واپس نہیں بلٹے سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ گئے اور جا کر نمازوں کے جو اوقات ہیں نمازیں پڑھی نمازوں کے اوقات میں توفظ زیارہ نہ کرنے تو بہتر ہے کہ عمرہ ہو یا توفظ زیارہ ہو اگر نماز درمیان میں آ رہی ہے نا تو آپ کے تین سے چار گھنٹے بڑھ جائیں گے ٹھیک ٹائم جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا تو جب آپ دیکھیں کہ ہاں نمازیں ہو گئی ہیں اور ہوتا یہ کہ ہر نماز کے آدھا گھنٹے بعد تو ویسے زیادہ رش ہوتا ہے ٹھیک عشا کا بھی آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی لوگوں نے اور پھر وہ نقلی طواف کر رہے ہوتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد پھر آرام سے زیارہ کریں ممکن ہے آپ کو چھت کرنا پڑے ممکن ہے مطاف میں جگہ مل جائے تو وہاں کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں فریش ہو جائیں اور دوبارہ پھر اپنے روٹ سے ہوتے ہوئے جو بھی آپ کو پاسبلٹی ہو گاڑی مل جاتی ہے تو گاڑی ورنہ پیدل دوبارہ چونکہ مینا میں دو قیام ہوتے ہیں ایک ارفات جانے سے پہلے اور ایک ارفات جانے کے بعد دونوں قیام جو مینا میں ہیں وہ سنت موقع ہے تو دوبارہ مینا تشف لے آئے پھر جو ہے وہ بقیہ جو وقت مینا میں گزارے تو طواف زیارہ کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے ٹھیک لیکن اس اعتبار سے پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے ٹھیک اللہ تعالی حاجیوں کی حفاظت فرمائے عشقان رسول کی حفاظت فرمائے اب کوئی ایسا بیمار ہو گیا ہے یا کوئی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا ہے کہ نہیں کر پا رہا ٹھیک تو بہرحال اسے موخر کرنا پڑے گا یعنی جب بھی قادر ہوتا ہے تو فورن کے کرے گا مطلب اگر وہ کچھ کر گیا اور وہ نہیں کیا تو جا رہا تو بڑی مشکلات ہیں دوسری مشکل ہوتی ہے خواتین کو کہ جن کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ طواف کرنا ہے مسجد شریف کے اندر اور مسجد شریف کے اندر جو ہے وہ ان انیام عورتیں آ نہیں سکتی تو ایسی عورتوں کو یہ ہے کہ رخصت ہے یعنی وقت ملا ہی نہیں ہے جی مجھے بھی وقت نہیں ملا جو بھی وقت ناپا میں ہی گزرا ہے جی تو ان کو رخصت ہے کہ بعد میں کریں اور اس کی وجہ سے دم بھی نہیں ہوگا تو اب کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فلائٹیں فورن ہوتی ہیں جو پہلی فلائٹوں سے گئے ہیں جی وہ, وہ حج ختم ہوتے ہی آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب نئی وقت مل رہا عورت پاک بھی نہیں ہو رہی ہے اور مسئلہ اتنا ٹف ہے کہ اگر توفظ زیادہ نہیں کیا تو ساری زندگی تک پابندیاں برقرار رہیں گی اللہ تو علماء نے اس تعلق سے ایسی عورتوں کو یکم دیا ہے کہ جس کی فلائٹ تبدیل نہیں ہو سکتی یا تبدیل اگر ہو سکتی ہے تو ایک سیٹ مل رہی ہے محرم ساتھ نہیں ہے اس کی سیٹ نہیں مل رہی اور فلائٹوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو کس سے رابطہ کرنا ہے کس سے کرنا ہے کس سے نہیں نئی جگہ ہے پیک ٹائم ہوتا ہے فلائٹیں اویلیبل بھی نہیں ہوتی ٹھیک میری جو دشواری ہے وہ حاضرت شریک متحق ہو رہی ہوتی ہے ایسی صورتیال ہوتی ہے تو پھر ایسی صورتیال کے اندر عورت جو ہے وہ اسی نپا کی حالت میں مسجد میں جائے توفرا کرے توفو زہرا کرنے کے بعد توبہ کرے ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا جانور ذبح کرے گی پیسے نہیں ہے پاس یا وقت نہیں ہے تو اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بڑا جانور جو حرم مکہ ہے مکہ تلمکرمہ کے حرم میں ہی ذبح ہوگا یہ ضروری ہے اس طرح کے دم کا حکم ہے کہ وہی حرم مکہ میں ذبح ہونا ضروری ہے بدنے کا بھی یہی حکم ہے تو یہ تو تھا معاملہ زیارت کے تعلق سے جی جی کچھ پوچھ موسیقی موسیقی حرم کا تذکرہ کیا اپنے کے جانور جو ذبح ہوگا وہ حرم مکی میں ذبح ہوگا ابھی ہم نے پچھلی اپنی ساتھ میں ایک بدنی گلدستہ چلایا تھا جس میں ہل حرم اور مقات وغیرہ کو جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی گئی تھی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ حرم دو ہیں ایک مکت المکرمہ کو بھی حرم کہا گیا اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے اور دوسرا مدینت المنورہ کو بھی حرم کہا گیا تو کیا جو حرم مکہ کے احکام ہیں وہی حرم مدینہ کے بھی ہوں گے یا اس کے کوئی جدا گانا احکام ہوں گے आ, اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے जी. اور مدینہ منورہ کو بھی حضور علیہ نے حرم قرار دیا جی تو یہ ایک مناسبت کے تعلق سے یہ اضافہ کیا گیا تھا اضافہ تو خنی تھا یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے جی سرکار علیہ صلاح السلام نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا لیکن آگے جو احکام تھے وہ مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے جی اس کے ہی بیان کیے گئے تھے لیکن بہال خفا ضرور تھا جی اور غلط فہمی ہو سکتی تھی تو جو احکام بیان کیے گئے جی کہ حرم کے یہ احکام ہیں پودوں کو متعلق شکار کے متعلق دیگر چیزوں متعلق تو یہ احکام صرف اور صرف حرم مکہ کے ہیں حرم مدینہ کے وقام نہیں ہے جو اس میں بیان ہوئے تو اس میں بیان ہوئے ہے ہاں مدینہ منورہ کے تعلق سے بعض احادیث میں اس طرح کے اس طرح کے عنوانات آئے ہیں کہ وہاں کے پودوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے تو محدثین نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے اس سے مراد حرم کے تعلق سے حکم بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کو سر سب تو شاداب رکھا جائے اس تعلق سے یہ فرامین بیان ہوئے ہیں لیکن جو احکام حرم میں مکہ کے ہیں پابندیوں کے تعلق سے وہ احکام حرم مدینہ کے نہیں ہیں مطلب ایک ٹیک میسیج ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ ابھی وہ خاتون جو ہے جسے شریر عذر لاحق ہو گیا ہے تو وہاف تو کرے گی تحفظ زیارہ کرے گی تو اب توافظ زیارہ کے بعد جو نماز پڑھنی ہے دو رکعت اس کا کیا ہوگا دیکھیں اس نماز کا ہرم مکہ میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے جی ایسا نہیں کہ وہ وہاں پڑھے گی تو ادا ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی وہ نماز زمین پر واجب ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نماز ایسی عورت کہیں بھی پڑھ سکتی ہے جی اچھا تحفظ زیارہ کے تعلق سے جو کہ تفصیل ہے جی تحفظ زیارہ کا جو اکثر حصہ ہے جی یہ ایام نہر ہی میں ہونا ضروری ہے جی تو تحفظ زیارہ کے تعلق سے ایک واجب ہے کہ تواف زیارت کا ایام نہر میں ہونا ضروری ہے اس تعلق سے کیا تفصیل ہے اس واجب کے اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے تو کیا کام آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک مختصر پیکج سترواں واجب طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا مختصر تشریح طواف زیارت حج کا دوسرا فرض ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا طواف زیارت کے چار پھیرے رکن ہیں یعنی ان کے کیے بغیر طواف زیارت کا رکن ادا نہ ہوگا اور بخیتین تین پھیرے واجب ہیں طواف زیارت کے کم از کم چار پھیرے دس زلحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہویں تاریخ کے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں کرنا واجب ہیں البتہ افضل وقت پہلا دن ہے جبکہ باقیا تین پھیرے ایام نہر کے بات کیے تو ترک واجب نہ ہوا طواف زیارت کے چار پھیرے ایام نہر میں کرنا ترک کر دیے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر کسی حاجی مرد یا عورت نے طواف زیارت کے چار پھیروں کو بالکل ترک کر دیا تو وہ احرام سے باہر ہی نہیں ہوا اگر مکاس سے گزر گیا تو حکم ہے کہ واپس آ کر طواف زیارت کرے اور اس صورت میں جدید احرام کی حاجت نہیں کہ طواف زیارت کا اکثر حصہ چھوڑنے کے سبب وہ پہلے ہی احرام کی مکمل پابندیوں سے آزاد نہیں ہوا بلکہ اس شخص کو احرام باندھ کر واپس جانا جائز ہی نہیں کیونکہ جو احرام وہ واپسی پر باندھے گا وہ عمرے کا ہوگا حالانکہ ابھی حج کے کچھ افعال رہتے ہیں اور حج کے افعال باقی ہونے کی صورت میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں نمبر دو اگر کسی نے طواف زیارت تو کیا لیکن اس کے اکثر یعنی چار پھیرے بلا ازر شرعی ایام نہر میں ادا نہیں کیے تو اس پر ایک دم دینا لازم ہوگا نمبر تین عورت ایام نہر کا کل وقت حیض یا نفاذ کی حالت میں رہی جس کی وجہ سے اس نے طواف زیارت ایام نہر گزرنے کے بعد کیا تو اس تاخیر کے سبب اس پر دم نہیں نمبر چار اگر حیض کی ابتدا قربانی کے ایام کے دوران ہوئی اور حیض کی ابتدا سے پہلے عورت کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ وہ طواف زیارت کے چار پھیرے ادا کر سکتی تو اس تاخیر کے سبب بھی دم واجب نہیں اگرچہ تین پھیرے کرنے پر قادر تھی نمبر پانچ یوں ہی اگر ایام قربانی کے پہلے سے ہی حیض جاری تھا اور حیض کا اختتام تب ہوا جب بارہ زلحجہ کے غروب میں اتنا وقت تھا کہ عورت طواف زیارت کے چار پھیرے کرنے پر قادر نہ تھی تو بھی دم نہیں اگرچہ تین پھیروں پر قادر ہوتی نمبر چھ طواف زیارت کے چار پھیرے اپنے وقت میں کیے ہوں تو باقیا تین پھیرے ایام نہر میں کرنا واجب نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں البتہ سنت یہی ہے کہ پورا طواف ایام نہر میں ہو بلکہ ساتوں پھیرے ایک ساتھ ہوں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو ص حبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ و اپ کے قوس کی طرف بڑھتے ہیں، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جی ماشاء احکام حج اپنی پوری آب و تاپ سے چمک رہا ہے اور ماشاء اللہ ناخا اسلامی بےبی ساتھ ہیں اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارضی ہے کہ مفتی صاحب ارکان حج ادا کرتے ہوئے کن کن مواقع پر وضو کا ہونا ضروری ہے کیوں کے بعض دفعہ نہیں رہتا اور اس کے لیے جو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے مشکل درپیش آتی ہے تو سعید طواف و زیارہ نماز کے علاوہ کن کن معاملات میں ہم وضو کا خیال اور اہتمام کریں گے اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے آج تو ماشاءاللہ ذکر مدینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کس پناہ کا ذکر ہے حسن حج کر لیا آنکھوں سے کاب جا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے ان توفیل حج بھی خدا نے کرا دیے مرادی ہے اللہ رب العزت احکام حج سلسلہ کے تفیل ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وزن ضروری ہے آپ نے خود بھی بیان کیا اصل میں حج جو ہے وہ بہت آسان رکھا گیا ہے جی مشکل نہیں ہے حج آسان رکھا گیا آسان رکھا گیا جی ہے جی نماز دیکھیں کہ نماز کے اندر کعت کی پابندی جی جی ایک بنیادی عنصر ہے ٹھیک جی ہے جی آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے کارات درست ہونی چاہیے قیام میں اگر آپ کھڑے ہیں تو قیام میں بھی آپ کو تین چیزیں پڑھنی ہے صنا جی جی سے ابتدا کرنی ہے فاتحہ پڑھنی ہے پھر صورت ملانی ہے جی جی اتیاد جدا گانہ وظیفہ جی جی جدا کلام ہے پھر نماز کے تعلق سے اور بہت ساری تفصیل ہے تو حج بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آسان رکھا گیا ہے جی اتنا مشکل نہیں ہے مسائل کا ای ای ای ای اس مشقت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ہمارے ہاں سے جو لوگ جاتے ہیں جی اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں جی مسائل حج پتہ ہی نہیں ہوتے بڑھاپے میں جاتے ہیں جی تلفظ پر قادر نہیں ہوتے لیکن سوائے نیت کے تمام کے تمام مناسب کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ضروری ہو ٹھیک سوائے نیت کے ٹھیک ہے آپ قربانی خود کر رہے ہیں تو تکبیر پڑھیں گے لیکن تکبیر پڑھنے کا آسان معاملہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے وضو کا معاملہ ہے ٹھیک ہے صحیح میں وضو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کوفے میں دعا کرنی ہے گریہ کرنی ہے اگر وضو ہے تو نور نالا نور ہے ٹھیک ہے رمی کرتے ہوئے وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے ایک فریضہ ہے آپ جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں کوئی وضو ضروری نہیں ہے مینا میں مقیم ہیں وضو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں تو کچھ ہاتھ گزار نہیں ہے طواف ایک ایسی عبادت ہے طواف مثل نماز ہے سوائے اس کے کہ نماز میں کلام نہیں کرتے طواف میں کلام کی اجازت ہے ٹھیک تو مختلف طواف چونکہ مثل نماز ہے طواف میں وضو جو ہے وہ واجب ہے ٹھیک البتہ اگر وضو ٹوٹ گیا تھا تب بھی طواف ہو جاتا ہے طواف ہو جائے گا طواف ہو جائے گا ٹھیک ہے نماز میں ایسا نہیں ہے ٹھیک نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز فاصل ہو جائے گی کسی نے بے وضو طواف کیا یا اس کا وضو دوران طواف ٹوٹا پھر بھی جاری رکھا طواف اگرچہ جاری رکھنا جائز نہیں ہے بنا کا کام ہے ٹھیک ہے لیکن طواف ہو جائے گا جیسے اب, ابھی آپ نے وضاحت فرمائی سوال کے جواب میں کہ طواف مثل نماز کے ہے تو اب اگر اس میں وزو ٹوٹ گیا جیسے ابھی آپ ارشاد فرما تو کیا مطلب صورتیں بن سکتی ہیں اس اعتبار سے کیا رہنمائی ہوگی دیکھیں جب بھی کہا جاتا ہے مثل اب زید کو آپ واہ واہ، تو شیر کی طرح بہادر آدمی ہو جی تو یہ تو نہیں کہ اس کی پونچ بھی ہوگی اور کی طرح آنکھیں ہوگی شے کی طرح اس کا منہ ہوگا تو جب بھی تسبی دی جاتی ہے تو تشبیح کسی جز کے اعتبار سے دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو طواف کو نماز سے جو دی گئی ہے جی بعض اجزاء کی وجہ سے دی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کے تمام چیزوں میں طواف جو ہے نماز کے برابر ہوگا ایک استثنا خود موجود ہے روایتوں میں علی پاک میں استثنا کیا گیا ہے کہ طواف نماز کی طرح معاف کیجیے گا سوائے اس کے کہ طواف میں کلام کیا جاتا ہے थी. تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اگر کوئی بے وضو طواف کر لیتا ہے طواف تو اس کا آدھا ہو جائے گا थी. اب اس کی پھر سوتے ہوں گی थी. بعض طواف ایسے ہوں گے کہ جہاں واجب ہوگا بعض ایسے ہوں گے جہاں ستکا واجب ہوگا ارادے کا حکم دیا جائے گا سنتے ہوں گے اب دوران طواف ٹوٹ گیا وضو تو پھر یہ ہے کہ تباہ وہیں روک کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا ٹھیک اور دوبارہ وضو کر, کر جب آئیں گے تو پھر اس کی جوانا تفصیل ہے بعض مواقع پر نئے سرے سے شروع کریں گے بعض مواقع پر جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرنے کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اور کوئی ایسا رکن فی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جہاں وضو ضروری ہو ٹھیک نماز کا نے بیان کر دیا ٹھیک اگلی کال کی طرف جی جی میرا نام امجد علی ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو مبارک باد پیش کرتا ہوں مدنی چینل والے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خیر عطا فرمائے میرا سوال ہے کہ کیا حجی کران میں عمرہ کرنے کے فوراً بعد لواف قدوم اور صحیح کرنا ہوگی یا پھر اس میں ایک دن کا وقفہ بھی دے سکتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ لواف قدوم اور صحیح کے بعد نفلی طباب کر سکتے ہیں اور اس نقلی طباع میں استعمال تو نہیں کرنا ہوگا یہ دو سوال ہے میرے مہربانی فرما کر جواب آپ نے حوصلہ افزائی کی آپ کا شکریہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے تعریف سے انسان خوش ہوتا ہے جی یہ پہلو مضمون پہلو جی لیکن بعض اوقات ہوتا ہے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو بیان کیے جا رہے ہیں فیڈ بیک کیا ہے ٹھیک ہے مشکل لگ رہا ہے آسان لگ رہا ہے فائدہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا اچھا کران والا پہلے عمرہ کرے گا یعنی طواف کرے گا عمرے کا لکھے عمرے کی صحیح کرے گا اب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کیا اس کو فوراً جو ہے وہ طواف کدوم کرنا اور صحیح کرنا ضروری ہے جہاں تک بات ضروری کی ہے تو ضروری تو نہیں ہے اور رش میں بالخصوص آخری کے دنوں میں اگر ایک آدمی عمرے کا طواف کر کے صحیح کی طرف جاتا ہے وہ دوبارہ طواف کی طرف آتا ہے تو ایک تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے اور پھر واپس متاف تک آنا بہت دشوار ہوتا ہے بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ ساتھی کر لیں لیکن کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ موخر کرنا چاہتے ہیں اگلے دن تک یا شام تک رات تک اگلے دو دنوں تک تو بہرحال موخر کیا جا سکتا ہے آپ جب بھی طواف قدوم اور حد کی صحیح ادا کریں گے تو بہرحال وہ ادا ہی کہلائے گی بنا جانے سے پہلے پہلے تک آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں اب چونکہ وہ حالت احرام میں ہوتا ہے جی حالت احرام میں ہوتا ہے تو اب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی کسی نے پوچھا تھا تو عمرہ نہیں کر سکتے احرام موجود ہے احرام کے ہوتے ہوئے دوسرا احرام ماننا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے یہی یہ کہ یہ نفلی طواف کرتا رہے نفلی طواف یعنی کہ کر سکتے ہیں بلکہ ترغیب ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں اور یہ زہر بازار دور سے جانے والا کچھ دن کے لیے مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو جتنا عرصہ وہاں رہے طواف کرنا بہت ہی مستحسن کام ہوتا ہے بہت بابرکت کام ہوتا ہے تو جو کران کے احرام میں ہے وہ اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ نفلی طواف کر سکتا ہے اگر ٹھیک حالت وہ حالت ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ان کا سوال یہ تھا کیا وہ استباہ کرے گا یا نہیں اجتبا تابع رمل کے رمل اس طواف میں ہوتا ہے کہ جس کے بعد صحیح ہونی ہو ٹھیک استباع بھی اسی طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صحیح ہونی ہو کیونکہ نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہونی ہوتی ہاں ایک صورت بنتی ہے کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ حج تمتوں کا احرام باندھا جی اور حج سے پہلے صحیح کرنا چاہتا ہے جی اس کے لیے حکم ہے کہ نفلی طواف کر کر آئے جی تو وہ نفلی طواف کرنے جائے گا کیونکہ اس کے بعد اس نے صحیح کرنی ہے تو وہ اجتبا اور رمل کرے گا لیکن جب حج کرانے والا نفلی طواف کر رہا ہے جی اس کے پاس وقت ہے نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں نہ استبا ہوگا نہ رمل ہوگا ٹھیک ہے اگی کال دیجیے تو واپس ہم نے کیا واپس زیارہ کرنے کے بعد رات کو مینا واپس جانا ہوتا ہے اگر وہ بندہ رات راستہ نہیں ملا اور صبح فجر ہو گئی وہ بندہ وہ رات مینا میں نہ گزار سکا تو اس کے لیے کیا ہے دیکھیں ریالٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا گیارہ ریالٹی کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور استہام لاکھوں لوگ موجود ہیں کون کس وقت آ رہا ہے کس وقت نہیں آ رہا ایسا بھی ہوتا ہے میروز بھائی کہ ایک آدمی آیا ہے عشا میں اور وہ فارغ ہوا جا کے بارہ ایک بجے اس کے بعد تھکاوٹ جی اتنی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی جی اور باب کا گاڑی نہیں مل رہی بوڑھا کو ساتھ ہے ویل چیئر پہ جانا ہے پیدل جاتے جاتے پہ ٹائم چاہیے جی تو جہاں واقع تر مشکلات ہیں تو وہاں دیکھیں ان مشکلات جہاں بھی مشکلات آئیں گی رعایت کے پہلوں موجود ہوتے ہیں جی تو منا کا جو قیام ہے سنت موقع ہے رات کا اکثر حصہ گزارنا وہاں سنت موقع ہوتا ہے کسی آآ واجبی آآ عذر کی بنا, بنا پر کسی مشکل کی بنا پر اگر یہ رات وہاں نہیں گزار پا رہے بہرحال کوئی اس میں اتاب کی بات نہیں ہوگی کہ آپ کے حوالے صحیح کلام کیا جائے کہ ایسا کرنے والا اس پر جو ہے وہ اسات کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ جہاں عذر ہے وہاں رخصت کی گنجائش موجود ہوتی ہے لیکن بعض لوگ پلاننگ کر کر آتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جو ہے نا واپس آنا ہی نہیں ہے تو یہ بات بہرحال درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ سنت موقعہ کا ترک ہوتا ہے ٹھیک ہے <سؤال> میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر گھٹنوں میں شدید درد ہو چلنا پھرنا دشوار ہو تو گھٹنوں پر پہننے والی جو گرپ آتی ہیں اون کی بنی ہوئی الاسٹک اور کپڑے وغیرہ کی تو اس گرپ کو اپنے گھٹنوں پر چڑھانا کیا محرم کے لیے یہ درست ہے ٹھیک ہے جی اصل میں سب سے پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کیا یہ واحد حل ہے کیا کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے بعض اوقات سکائی کے ذریعے سکائی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے گرم پانی بوتل میں لے کے بھی سکائی ہوتی ہے نمک تھوڑا گرم کر کے بھی سکائی ہوتی ہے سکائی کے ذریعے بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے بام کا مشورہ میں اس نے نہیں دے رہا کہ بام میں خوشبو ہوتی ہے اور حالت احرام میں خوشبو استعمال کی جا سکتی اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے مسجد میں تو مسجد میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے جی شدت زیادہ آ جاتی ہے تو اگر یہ وجہ پہننا ضروری ہے تکلیف کی شدت ہے اور کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے تو بہرحال پٹی کی پھکا اجازت دی ہے تو یہ بھی اسی کے حکم میں آئے گی پٹی کی طرح ہی کا یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے شہر سے مشیر کر رہا ہوں صاحب کے میں سوال آتے جیسے مفتی صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ جو تواف زیادہ کرتی ہے اسلامی بہنیں اور کچھ مخصوص ایام ان کے آ جاتے ہیں تو چونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے ماڈرن زمانہ ہے تو کچھ دوائیاں بھی ایسے مارکیٹ میں ملتی ہے جس کو لینے سے جو ہے یہ جو ہے جلدی ہو جاتا ہے یا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو کیا ان دوائیوں کا استعمال کرنا یہ جائز ہے کہ یہ اس کی بھی کوئی صورت ہے براہ کرم جواب ارشاد ٹھیک ہے ٹیکنالوجی آج کی نہیں ہے پرانی ہے پرانے زمانے میں بھی ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے عوامل اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ سفر پھر موسم کی تبدیلی پھر تھکاوٹ پھر غذاؤں کی تبدیلی تو اس حوالے سے آ, مطلب جو لوگوں نے مسائل جو لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں ظاہر بات ایک تجربہ ہے تو اس تعلق سے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دوائیاں استعمال کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات اچھا کسی سمجھدار آدمی نے مجھے ایک بات بتائی جی کہ دوا استعمال کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جب تھیلی بھر گئی اور پھر آپ نے دوا استعمال کی ہے تو تھیلی تو بھری اب تو وہ ابلے گا जी جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے جی تو دوا جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دے گی اس کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا مشورہ بھی ضروری ہے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ مشورہ کیا جائے اور بہرحال دوا استعمال کرنے والے بھی بہت پریشانی میں رہتے ہیں ٹھیک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوا استعمال کر لی تو پھر وہ پرفیکٹ اس پر اثرات چھوڑے اپنے ٹھیک ہے تو مسئلہ عرض کر دیا گیا ہے اگر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا شریح حل یہ ہے جو ہم نے بیان کیا ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے محمد عابد اد کر رہا ہوں میں نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی مینا سے محمود سے نکل کر حلق کرانے کے عزیزے چلا جاتا ہے اور عزیزے جا کر حلق کرواتا ہے اور وہیں سے کو پورن واپس جب مینا میں آ جاتا ہے تو کیا اس پہ دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا جزاک کر رہا ہوں خیر ٹھیک ہے جی عزیزیا جو ہے وہ حرم ہی میں ہے حلق کا حرم میں ہونا واجب ہے جس نے عزیزیہ میں الگ کروایا تو اس نے واجب کا ترک تو نہیں کیا لیکن ابھی جو حلق کا واجب چلا ہے اس میں ہم نے بیان کیا امام ابن حمام صاحب فت القدیر رحمت اللہ تعالی بہت بڑے فقی ہیں اور فقی ہونے کے ساتھ ساتھ کبار اولیا میں سے ہیں بہت بڑے ولی بھی تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام علی مردمان تابعین تبا تابعین تبارس چلا رہا ہے کہ حلق جو ہے لوگ مینا میں ہی کرتے ہیں تو مشرون بھی یہی ہے تو برکت سنت پر عمل کرنے میں ہی ہے اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے باتھ روم میں نانا جو نا وہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں سارے اجتماع میں غسل کھانے ہوتے تھے ہر طرز کے جو کھانے اور جناب تھوڑا سا ماول بھی عجیب و غریب اور بہت ہی مطلب کہ بعض وقت کراہیت بھی آتی ہے جی ایک آد نیا آدمی ہوتا ہے اس کی آز نہیں ہوتی بالکل ایک ہٹ کر جو ہے دھلے دھلے جو ہے نا وہ واش روم کو استعمال کرتا ہے تو دیکھیں یہ ایک سفر ہے اور اس میں جو نا آزمائش ہے جی تو جس طرح کپڑے ہی پہننا منع کر دیے گئے جی چادرے پہننی ہے بغیر سلی جی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے سر نہیں ڈانپنا چہرہ نہیں چھپانا تو یہ جو پابندیاں ہیں یہ آزمائش اور امتحان ہے جی تو اسی طریقے سے اب عزریہ میں سارے لوگ تو نہیں ٹھہرتے صحیح مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عزیریا میں ٹھہرتے ہیں ورنہ تو مکہ مکرمہ بہت بڑا ہے تو کوشش یہی کریں کہ مسنون بھی یہی ہے کہ وہیں حلق وغیرہ ہو اور وہیں آپ حلق کروائیں ابھی آگے بڑھنا ہے ہمیں ہمارے پاس واجبات بھی ہیں اور محتما پیر بھائی اور مندر کے ناظرین بیان ہو رہے ہیں حج کے واجیبات کچھ واجبات وہ ہیں کہ جن کا تعلق طواف سے ہے طواف کے تعلق سے ایک واجب یہ ہے کہ حجر اسود سے طواف شروع کرنا واجب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کی کیا تفصیل ہے خلاف ورزی کی جائے تو کیا احکام لازم آتے ہیں اٹھارہواں واجب حجر اسود سے طواف شروع کرنا مختصر تشریح طواف کرنے والا حضرت اسود سے تھوڑا پہلے کھڑے ہو کر نیت کرے گا پھر حضر اسود کے سامنے آ جائے گا تاکہ اس کا پورا سینہ حضرت اسود کے سامنے سے گزر سکے البتہ ای حضر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نیت کی تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی حضرت اسود سے یہ نہ کرے بلکہ باب کعبہ سے کرے یا کسی اور جگہ سے کرے تو جائز نہیں بلکہ حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرنا مقروع تحریمی ہے البتہ حجر اسود سے طواف شروع کرنا ان واجبات میں سے ہے جن کے خلاف ورزی پر علماء نے دم کا استثنا کیا ہے حجر اسود سے طواف کی ابتدا نہ کی تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر کسی نے طواف میں حجر اسود سے ابتدا نہ کی تو جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع نہ کرنے والا ایک چکر کو مکمل کرنے سے رہ جاتا ہے اور اس چکر کو مکمل کرنا اس کے ذمے باقی رہتا ہے اگر یہ طواف طواف زیارت یا طواف عمرہ تھا تو اسے مکمل کیے بغیر چلے جانے پر دم واجب ہوگا اگر طواف رخصت میں ایسا کیا یا طواف قدوم یا طواف نفل میں ایسا کیا تو ایک صدقہ دینا اس پر لازم ہوگا حتیم خانہ کعبہ کے مختلف اطراف ہیں ایک طرف میں جہاں پر نانا لگا ہوا ہے ایک یو شیپ کی باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر جو حصہ ہے یہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور طواف خانہ کعبہ کے باہر کیا جاتا ہے تو اگر کوئی حتیم کے اندر سے طواف کرے گا تو یہ خلاف واجب ہوگا طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا واجب ہے حج کے ستائیس واجبات میں سے ہم سن رہے ہیں واجبات حج اگر اس واجب کی خلاف ورزی کی جائے کوئی حتیم کے اندر سے طواف کرے اگر چکی فی زمانہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سائیڈ اس کی بند کی ہوتی ہے پھر بھی اگر کسی کو موقع مل جائے وہ کر لے تو ترک واجب ہوگا ایسا کرنے پر کیا کام اور صورتیں ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں اس میں انیسواں واجب طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا مختصر تشریح مشر الحرام میں خانے گا میں جہاں پرنالا نصب ہے چھت میں اس کے نیچے دائرے کی شکل میں باؤنڈری کے اندر کے حصے کو حتیم کہتے ہیں اور خبر غیر متواترہ کے مطابق یہ کعبے ہی کا حصہ ہے کیونکہ طواف کعبے کے ارد گرد کیا جاتا ہے اندر نہیں لہذا طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے نہیں گزریں گے حج کا سفر میرے طواف حتیم کے اندر سے ہو کر کیا تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر کوئی طواف میں حتیم کے اندر سے ہو کر گزرا تو اگر مکے ہی میں ہو تو اس طواف کا اعادہ کرنے کا حکم ہے نمبر دو اعادہ صرف حتیم والے حصے کا واجب ہے البتہ پورے چکر کا اعادہ کر لینا افضل ہے فی زمانہ حتیم کا صرف ایک طرف کا راستہ کھلا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے نکلے دوسری طرف آ جائیں فی الوقت حتیم سے گزر کر طواف کرنا عملاً بہت دشوار اور تقریباً ناممکن ہے کہ ایک طرف کا راستہ بالکل بند ہوتا ہے لہذا ایسی نوبت آنا ہی مشکل ہے کہ کوئی حتیم سے گزر کر طواف کرے لیکن اگر کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کرنا یہ ہوگا کہ حتیم سے باہر باہر صرف رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک کے حصے میں اعادہ کرتے ہوئے طواف کریں ایک سے زائد چکر حتیم کے اندر سے کیے ہوں تو ان کا اعادہ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے نمبر تین اگر حتیم سے ہو کر کیے جانے والے طواف کا کوئی اعادہ کیے بغیر مکہ مکرمہ سے چلا جاتا ہے تو پھر کفارہ دینا ہوگا کفارہ یہ ہے کہ اگر طواف زیارت یا طواف عمرہ کا معاملہ تھا خواہ ایک چکر میں ایسا کیا تھا یا پورے طواف میں تو کفارے میں ایک دم دینا لازم ہوگا نمبر چار اگر طواف ودا طواف قدوم یا کسی نفل طواف میں حتیم سے ہو کر گزرنے کی صورت پائی گئی تو جتنے پھیروں میں حتیم سے گزرے گا ہر ایک کے بدلے الگ الگ, الگ ایک صدقہ فطر دینا ہوگا البتہ اعادہ کر لیا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا واجبات حج اور خاص طور پر وہ واجبات بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق طواف سے ہے طواف کی نیت کی جاتی ہے حضرت اشرد سے حضرت اشرد سے نیت کرنے کے بعد آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے اور آگے کی طرف جب بڑھیں گے تو دایا سائٹ بڑھنا کہلائے گا سارے لوگ اس طرح طواف کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیچھے کی طرف سے طواف کرے لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا کرتا ہے تو ترک واجب ہوگا ایسا کرنے پر کیا اکام صورتیں ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں اس مختصر پیکج میں بیسواں واجب طواف کا دائیں جانب سے ہونا مختصر تشریح دائیں طرف سے طواف شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسو سے چلتا ہوا آگے باب کابا کی طرف بڑھے سب لوگ اسی انداز پر طواف کر رہے ہوں گے کوئی شخص اس کا الٹ کرے تو عجوبہ ہی کہلائے گا طواف دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب سے کر لیا تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر کسی نے الٹا طواف کیا تو اس پر اس طواف کا اعادہ واجب ہے جبکہ وہ مکے میں ہو اعادہ کیے بغیر چلا جاتا ہے تو پھر دم دینا واجب ہوگا نمبر دو اگر عذر کی بنا پر الٹا طواف کیا تو بھی یہی حکم ہے کیونکہ الٹا طواف کرنے میں کوئی عذر متصور نہیں ہو سکتا جی یہ ہمارے واجبات اختتام کو پہنچے آپ انشاءاللہ شاء اللہ ازد وجل بھائی بھی موجود ہیں کافی دیر سے سن رہے ہیں عدنان بھائی بھی موجود ہیں مائیک اٹھا لیں آپ دونوں اللہ النازد کا کلام پڑھا بھی جاتا, جاتا ہے کس کو سنتے ہیں مل کے پڑھتے ہیں ہے Sunning is over all میں میروز بھائی یہ جو کلام ہے کافی جی بڑا کلام ہے آپ یقین مانیے میں رمضان مبارک میں حاضر تھا جی بار بار یہ کلام یاد آتا تھا کسی اور اعتبار سے کسی اور اعتبار سے کسی اور, اعتبار سے؟, کسی اور اعتبار, سے؟ کس اعتبار سے اس اعتبار سے یاد آتا تھا کہ اعلیٰ علیہ رحمان جی اتنا تخیل لائے کہاں سے جی ہے خیالات میں مطلب وہ تخیل کے ہر ہر لمحہ جو ہے جی یا ہر ہر محلہ جو ہے مدینہ منورہ کے طرف جانے کا مدینہ منورہ میں موجود رہنے کا مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے حاضری بارگاہ ہے اس کا جو کیفیت الفاظوں میں ڈھالی ہے اللہ تعالیٰ جمان نے اس تخیل دی دی الفاظوں میں ڈالا ہے تو وہ ذوق نصیب والوں کو ہوتا ہے یعنی بالکل ایسا ذوق ایسا ذوق اتنا تخیل جس طرف دیکھیں عشق رسول کی چاشی نظر آتی ہے یعنی تڑب بھی ہے ادب بھی ہے تعظیم بھی ہے اور عظمت بھی ہے یعنی عظمت مدینہ تو واقعی یہ ایک لاجواب کلام ہے اور کافی طویل کلام ہے انشاءاللہ مزید بھی سے سننے میں سنیں گے ابھی بڑھتے ہم آپ کی کالز کی طرف آپ کے سوالات کی طرف کئی حضرات کے جو ہیں وہ مزلف میں ہوتے ہیں وہ جب وہ رات کو مزلفہ ہی سے کچھ دیر رک کر اب ان کی سنت کو کس طرح ادا کریں جو سنت ہے کہ صبح مسلفا چھوڑا جائے تو اس کے لیے کچھ اشیات فرمائیں بات تو صحیح ہے ان کی کہ کفار مکہ جو ہے وہ یا مشرقین اس زمانے میں سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوتے تھے سرکار علیہ فات والسلام نے اس کا خلاف فرمایا سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے آپ روانہ ہو گئے فار کا خلاف کیا ٹھیک جن کے خیمے مضلفہ میں تو مضلفہ میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے تو ایسا کرنا سنت موقع ہے اور اگر دیکھیں یہ مشورہ اگر دیا جائے جی کہ تھوڑے دور جا کے واپس آ جاؤ ممکن نہیں ہوگا ممکن ہی نہیں ہوگا پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مضلفہ میں خیمے والا اپنے خیمے میں اس کو جگہ ملی ہو ٹھیک ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں ہو اور ہو سکتا ہے اس کا رمی کا ارادہ ہو وہ رمی کرنے جا رہا ہے تو اس نے ویسے مضرفہ چھوڑ دیا تو کوئی کسی ازر کی وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہا تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں رخصت تو دی جائے گی ٹھیک ہے اس سے سوال یہ تھا کہ ابھی پچھلی کاز میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا وضو کے اعتبار سے سوال آیا تھا کہ حج کے کن معاملات میں یا کن مناسک میں کن افعال میں وضو ہونا ضروری ہے یہاں میں بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ اگر طواف کسی نے بے غسلی کی حالت میں کیا غسل اس پر لازم تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں طواف کرتا ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہوں گے یا کیا صورتیں بنیں گی اس کی غسل والے طواف میں مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ پاک نہیں تھی یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے کس کو یاد آتا ہے کہ اس پہ تو غسل فرض تھا ٹھیک ہے تو کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی کہ غسل غفل غسل کی حاجت تھی بےغسل کیفیت میں کوئی طواف کرتا ہے ٹھیک ہے تو مختلف طواف کی تقریباً پانچ صورتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے چار سے پانچ صورتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے اگر تواف زیارت تھا سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے توافظ زیارت تھا اگر کل یا اکثر پھیرے بےگوسر حالت میں کیے ہیں تو بڑے جانور کی قربانی کرنا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اسے طواف کا اعداد بھی واجب ہے ساتھ کے باہر سے چلا گیا تب بھی یہ واجب برکار رہے گا کہ واپس آئے اس طواف کا اعداد کرے ادا کر اس صورت میں بدنا ساکت ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر تین تواف زیارت کے تین یا اس سے کم پھیرے بیگوسر حالت میں کیے تھے تو دم لازم ہوگا ادا کرنے پہ دم ساکت ہو جائے گا اگر طواف عمرے کا تھا ایک چکر بھی بیگوسر حالت میں کیا تو دم لازم ہوگا اگر پاکی کے ہاتھ میں ادا کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا تواف قدوم تواف ودا نفلی طواف مکمل یا اکثر حصہ بے حالت میں کیا تو دم واجب ہوگا پاکی میں ادا کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا ٹھیک اگر تین یہ کم پھیرے فہرے بیگوسرت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ ہوگا تین کیے تین دو کیے دو ایک کیا تو ایک صدقہ ہوگا اور ادا کر لیا تو صدقہ سابت ہو جائے گا وضو کے حوالے سے بھی ایک ہم نے چارٹ بنایا ہے لیکن اس کو تھوڑی دیر بعد چلاتے ہیں ابھی ہم بڑھیں گے آپ کی کالس کی طرف اگر کال لیں گے پھر مزید آگے بڑھیں گے محمد عادل اختاری پنجاب لالا مسا ضلع گجرات مسری صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایام حج میں تلبیہ کے بعد کوئی ایسی افضل دعا جرود یا ورد کوئی ایسا ورد اشاعت فرمانے کے جو بندہ دعائیں نہ پڑھ سکتا ہو وہ ایام حج میں اسی کی تکرار کرتا رہے اسی میں اس کی دعائیں آ اسی میں پا اللہ وہ خیر مسئلہ کتابوں میں بہت ساری دعائیں لکھی بھی ہوتی ہیں اور وہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے تو اب یہ کیا کریں باہر شریعت چھٹے حصے کے اندر جی بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جی ایام حج میں جو دعاؤں کا تسلسل ہے جی وہ مینا سے شروع ہو جاتا ہے مینا کے قیام سے شروع ہو جاتا ہے جی مینا کے قیام سے تسلسل شروع ہوتا ہے اور مینا کے جو رات ہے اس میں بہت سارے جو امال ہیں وہ کرنے کے ہوتے ہیں جی اب ان کا جو سوال ہے مختصر دعائیں سدو شریعہ بدو تریکہ الرحمان نے متعدد دعائیں لکھی ہیں اور بعض مختصر دعائیں بھی لکھی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحت شریق الہ الملک لہ الحمد اللہ کل شین قدیر سو مرتبہ پڑھے یعنی یہ وقوف ارفا پڑھنے کی دعا ہے جی اسی طریقے سے درد پاک سو بار پڑھے اسی طریقے سے مزید بھی مختصر دعائیں باہر شریعت میں موجود ہیں تو پڑھی جا سکتی ہیں درد پاک بہت بہترین وظیفہ ہے صورت یاد ہوں قرآن پاک کی قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے جو اذکار یاد ہوں آپ کو وہ پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحلیل تمہید یعنی الحمد پڑھنا اللہ اکبر کہنا سبحان اللہ کہنا لاحول شریف پڑھنا یعنی ان, ان وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے الفاظ بھی ہیں تسبیح کے الفاظ بھی ہیں تو یقینی طور پر یہ دعائیں یا مختصر مختصر جو وظائف ہیں یہ پڑھے جا سکتے ہیں مختلف ہمیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف بھی بڑھنا ہے اور آج انشاءاللہ شاء حاضری ہے مدینہ کے کچھ آداب اور فضائل وغیرہ جو ہیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے جی اس سے پہلے سب ایک سوال ارض کرنا چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ کافی سارے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ یہ چیز ادا کی یہ چیز ادا نہیں کی اس وقت پہ نہیں کی لیکن اگر کوئی کوئی فیل ہے حج کے حوالے سے فرض ہے واجب ہے سنت جو بھی ہے اب اس کے کپڑوں پر جو بھی اس کا احرام ہے یا دیگر کپڑے یہ پہنا ہوا ہے استعمال کر رہا ہے ان کپڑوں پر اگر نجاست لگ جاتی ہے اور اس نجاست کی مختلف ہو سکتی ہے تو اب کیا احکام ہوں گے کہ جو اس کے کپڑوں پر لگی ہے اور اس نے وہ کام کر لیا تو اب کیا احکام ہوں گے طواف کے تعلق سے تین مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں جی جنابت والا پھر بھی کم پوچھا جاتا ہے جی صورتیں جی کم واقع ہوتی ہیں وضو کی صورتیں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں جی چند منٹ میں ہم وزو کا جو کارڈ ہے وہ بھی چلا رہے ہیں جی وزو کی کیا کیا صورتیں بنیں گی تیسرا سال پوچھا جاتا ہے نپا کے تعلق سے جی طواف کیا اور پتہ چلا کہ کپڑے نپاک ہو گئے تھے کپڑے اگر نپاک ہو گئے جی تو میں نے کیا کہ طواف کا جو معاملہ ہے وہ نماز سے مختلف ہے ٹھیک جی ہے طواف میں اگر جسم پر یا کپڑوں پر ناپا لگی رہ جائے جی تو یہ اساعت ہے مکرو ہے ٹھیک جی ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی صدقہ یا کوئی کراہیت نہیں ہوگی ٹھیک جی ہے اب ظاہر باتیں کو جان بوجھ کر تو نپاک چیز لے کر نہیں جائے گا اندر حادثاتی جی طور پر ایسا ہوا ہوگا جی تو حادثاتی طور پر ہونے میں توبا کا حکم میں نہیں دیا جائے گا لیکن اگر طواف ایسی حالت میں کیا کہ کوئی نپاکی لگی رہ جاتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے قدرے مانے بھی ہو تب بھی اساد کا حکم ہے اور اس کی وجہ سے صدقہ یا دم نہیں ہوگا اور طواف کو ادا کرنے کی عجت بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہیں پہ ایک بات بتاتے چلیں کہ احرام استعمال کر رہے ہیں اس پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے کوئی نپاکی کی صورتحال پیش آ گئی تو احرام تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا احرام ٹوٹ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا کیا ہوگا یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے جی لطلا آپ کو صیب فرمائے جن جن نے کیا لطلا سب آشقہ نے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چادر اتار نہیں سکتے ہیں ایسا نہیں ہے احرام کا تعلق نیت سے صحیح ہے نیت کر لیے احرام ہو گیا احرام ہو گیا تو احرام کی پابندیوں کو فیس کرنا ہے ٹھیک ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے بغیر سیرا لباس پہننا ٹھیک تو چادریں اس پابندی کا ایک حصہ ہیں ان کو حسب ضرورت اتارا جا سکتا ہے اب جیسے عرفات کے میدان میں غسل سننے سے موقع ہے حرم میں آنے سے پہلے غسل کرنے کی جو ہے سرکار علم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا یعنی آپ علی سعد حرم میں بھی داخل ہو گئے مکہ کے آبادی اس وقت کم تھی تو مکہ کے آبادی میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ علیہ سادت اسلام نے غسل فرمایا ٹھیک ہے جب بندہ غسل کرے گا تو ظاہر بات ہے زیادہ اتارے گا ٹھیک ہے تو یہ بات بھی یاد رہے کہ جن مواقع پر غسل کی ترغیب دی جاتی ہے وہاں میل نہیں چھڑا جائے گا ٹھیک ہے صابن بھی استعمال نہیں کرنی ٹھیک تو حسب ضرورت اتارے جا سکتی ہے تبدیل کی جا سکتی ہے بعض اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ پسینے کی بو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مسجد میں جانا ہے تو تب بھی تبدیل کی جا سکتی ہے تو سرکار علیم نے اپنی چادری بھی تبدیل فرمائی تھی ٹھیک جب آپ بے ریتوا کے پاس پہنچے رات قیام فرمایا احرام کی چادر آپ نے تبدیل فرمائی ٹھیک اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے گئے ٹھیک ہے تو مجھ کالز کا بھی سلسلہ ہے اور تذکرہ مدینہ بھی ہے اور میں تو اس سوال کے ساتھ ہی آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ تذکرہ مدینہ چلے گا تو اپنا ایک ذہن یہ بن رہا ہے کہ اس کے درمیان جتنا کم ہو میں بولوں اور خاموش ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کے آثار مقدسہ کہ جن چیزوں کو آپ سے نسبت ہے آپ سے کوئی تعلق بنتا ہے آپ ٹھہرے ہیں یا کوئی بھی علاقہ ہے ایسا کہ جس سے نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی ہے تو مسلمانوں کا آشکان رسول کا ایک انداز ایک انداز ہے کہ ان کا عقیدت بھی رکھتے ہیں اس کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اپنے سر کی آنکھوں سے تو یہ معاملہ کیسا ہے ایک جانا آنا ایسی جگہوں کی زیارت کرنا آئے کہ درست ہے یا نہیں ہے شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے پہلے تو میں ابتدا یہاں سے کروں گا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری جی آپ علیہ سات کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقینی طور پر سادت کا سامان ہے اور ایک مسلمان کے لیے معراج کا سماں ہوتا ہے کہاں پہنچے ظاہر معراج کا سما ہے کیا شعرو جی کا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اب کسی کو حج سے پہلے موقع ملتا ہے جانے کا کوئی حج کے بعد جاتا ہے علماء نے بیان کیا کہ سرکار علی حساطلام کی بارگاہ میں حاضری قریب با واجب ہے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ علیہ حسات السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو ہمیں تو حکم دیا گیا ہے تو اب خود روایتوں میں آیا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے جفا کیا حج کے تعلق حج کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے ضرور بنتا ہے کیونکہ ایک آدمی جب اس خطے میں جا رہا ہے جس خطے میں نبی پاک علی سات السلام کے قدم پڑے ہیں آپ جہاں تشریف فرما ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعہ کے بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آ جائے हां जी وہ ذات مبارکہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی جن کے لیے کائنات سجائی گئی جو ہمارے لیے محسن انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں کہ جن کے ہم پر کروڑہ کروڑ احسانات ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ آجز بندہ فقیر محتاج اس بارگاہ میں حاضر نہ ہو جس بارگاہ سے صبح و شام انعامات اور احسانات ہی ہو رہے ہیں پیارے اکا علی السلام آج بھی ہمارے لیے سلام کا جواب دیتے ہیں مشاہدہ فرماتے ہیں اور آپ علی ساطو السلام کا جو مشاہدہ ہے وہ صرف اپنے زائرین کے ساتھ محدود نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو وہ عظمت شان اور روحانی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں چاہے نظر فرما سکتے ہیں تو حضور اکرم علیہ سات کی بارگاہ میں حاضری یقینی طور پر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی اس نعمت سے ہمیں بار بار سرفراز فرمائے تو ایک ظاہر کو حج جو ہے وہ کرنے جب جاتا ہے تو حج کرنے کے ساتھ ساتھ زیارت مدینہ کا بھی شخص مل جاتا ہے ان کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے ایک عاشق نے دوسرے ناز میں بیان کیا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کے دربار کی حاضری عاشق کو ملنی تھی اور اللہ تعالی نے حج کا موقع عطا فرما دیا تو مدینہ منورہ کے بہت سارے فضائل ہیں بے شمار فضائل ہیں مدینہ منورہ عام شہر نہیں ہے یہ شہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں آکا علی ساتوسلام گزرے تھے یہ وہ شہر ہے جس کے گلی کوچے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے رچے بسے ہوئے ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں جگہ جگہ آپ کی نسبتیں قائم ہیں اس شہر میں دس میں چالیس کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں مسجد نبوی کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کوبا شریف ہے مسجد تین ہیں مسجد میکات ہے بہت سارے سے مقامات ہیں چالیس کے قریب سے مساجد ہیں اگرچہ ان میں سے بہت سارے مساجد کے نام و نشان آج کل نہیں ہے لیکن بہرحال اس شہر اور اس کے نواحی جو علاقے ہیں بہت سارے علاقوں میں نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کی یادیں وابستہ ہیں آپ کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی یادیں وابستہ ہیں اس شہر پاک کے اندر بقی کا قبرستان ہے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام کے تمام ازواج اس قبرستان میں مدفون ہے آپ کی اولاد حضرت فاطمہ حضرت امام حسن جلیل القدر صحابہ اہل بیت اتحار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر تابعین محدثین فسرین ان کے مزارات یہاں پر موجود ہیں شہدائے عہد کے مزارات یہاں موجود ہیں وہ جبل عہد بھی یہاں پر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ عام شہر نہیں ہے اس کے آثار اس کے نشانیاں نبی اکرم علیہ الات والسلام کی طرف جب منسوخ ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پر وہ آثار ہمارے لیے مقدس بن جاتے ہیں جب مسجد نبید نبید نبید شہر ایسا نہیں ہوگا جو اتنا روشن اور نورانی ہو اصل بات یہ ہے کہ ایک ذائر جب جا رہا ہے تو اس کی نیت کہاں ہے کہیں اس کی نیت غفلت میں تو نہیں ہے اپنی نیت کو خالص بنانے کی ضرورت ہے خاص طور پر جب مدینہ منورہ پہنچے تو خوشی سے شاد باد ہو آسو آنکھوں سے رواں ہو کہ وہ شہر نظر آ گیا ہے کہ جو ہمارے آقا علی سات اسلام کا شہر ہے جہاں قرآن پاک نازل ہوا جہاں پہلی سلطنت اسلامیہ قائم ہوئی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزرے میرا بدن میرے پاؤں اور یہ شہر پاک اپنی قسمت پر نازاں ہو اور اس بات کا احساس دل میں رہے کہ کہیں شہر میں مجھ سے کوئی غفلت نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو آداب کے منافی ہو سنبھل کے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ظاہراً لوگوں کے کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے دیکھ کر بساوقات افسوس ہوتا ہے وہ کم مدینہ مربراہ میں داخل ہو گئے باچیت میں مصرف ہوتے ہیں کوئی زوک شوک بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل کہیں اور ہو اسی طریقے سے بارگاہ رسالت میں جب حاضری کا موقع ہوتا ہے تب بھی لوگوں کے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں جب ایک ظاہر جو ہے مدینہ منورہ پہنچ جائے کچھ آرام کر لے اور پھر بارگاہ رسالت کے لیے جب نکلے تو صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری دینے جا رہا ہوں اور یہ تصورات لائے کہ دنیا میں سب سے معظم سے موزم اگر کوئی ہستی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر آپ کی تقریم کا حکم دیا ہے تو میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں اور یقین مانیے تیرہویں صدی تک جو کتابیں لکھی گئی فک اسلامی کے تعلق سے فک حنفی کی ہوں فک شافی کی ہوں فقے مالکی کی ہوں فک حملی کی ہوں یا تاریخ مدینہ کے تعلق سے ہوں تاریخ حرمین کے تعلق سے ہوں فضائل مدینہ کے تعلق سے ہوں ننانوے اشاریہ ننانوے فیصد کتابوں میں ایک ہی مواد ملے گا ان فی قبر ہی یہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یہاں حاضر دینے آؤ تو اس بات کا لحاظ کر کر آؤ کہ عام قبر پر نہیں آئے ہو اس بارگاہ میں آئے ہو کہ جو اپنی قبر میں زندہ ہیں حیات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں شہید بھی زندہ ہوتا ہے لیکن جو شہید کی حیات ہوتی ہے وہ ایک درجہ نیچے ہوتی ہے انبیاء کی آیات سے انبیاء اکرام اپنی قبر میں اس طریقے سے زندہ ہوتے ہیں جس طریقے سے دنیا میں زندگی ہوتی ہے تو حضور علی صاحب علیہ صاحب سم زندہ ہیں اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں تو اب سکڑتا ہوا اپنے دل کو حاضر رکھتا ہوا کہ یہ وہ محبوب ہے کہ جو پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں خبر شریف کے حدیث میں یہ وہ محبوب ہے جو نظر فرمائے تو قصر دیکھ لیتے ہیں اللہ, اللہ یہ وہ محبوب ہیں جو نظر فرمائے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے کر لیتے ہیں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے چاند گرن کی تھی یا سورج گرن کی تھی تو تھوڑا آگے بڑھے سابقام نے پوچھا کیا ہوا فرمایا جنت مجھ پر پیش کی گئی میں نے آگے بڑھ کر اس کو لینا چاہا اس کے گوشوں کو پھل وغیرہ کو تو یہ وہ محبوب ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت پر نگاہ فرما دیتے ہیں تو ان کی نگاہوں کی کیا بات ہے تو آپ علی ساط والسلام کی جو نگاہیں ہیں ہمارے دل جو ہیں اس سے اوجل نہیں ہے ہمارے دل ان نگاہوں سے مخفی نہیں ہے آکا علی ساط السلام ہمارا پر ہمارا ظاہر بھی واضح ہے ہمارا باطن بھی واضح ہے تو یہ حاضری دل کی حاضری ہے یہ حاضری صرف بدن کی حاضری نہیں ہے بلکہ روح کی حاضری ہے اور آج تو روح نے تازہ ہونا ہے آج تو روح نے موجوں پر آنا ہے آج تو روح نے مچل جانا ہے کہ بارگاہ ہے رسالت میں حاضر ہیں پیارے اکا علیہ السلام جن کا تذکرہ سنتے تھے اس بارگاہ میں حاضر ہے اس بارگاہ میں حاضر ہے جہاں فرشتے آنے کے لیے تڑپتے ہیں جہاں فرشتوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں ستر ہزار صبح و ستر ہزار شام آتے ہیں جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا جہاں مسلسل اللہ تعالی کی رحمتیں برس رہی ہیں چھما چھم برس رہی ہیں جہاں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی ایسی بارگاہ ہے تو اس بارگاہ میں دل کو حاضر رکھنا دماغ کو بیدار رکھنا روح کو تر تازہ رکھنا اور آزی ان کے انکساری توازو یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ایک ایمانی تقاضا ہے عملی تقاضا ہے اور مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے آپ ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں کہ جو وہاں بھی فوٹو شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لائن میں لگے ہوئے شور و فکا کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر غفلت کی حاضری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غفلت کی حاضری سے محفوظ فرمائے اور یاد رکھئے ایسے موقع پر تو کسی کو دیکھنے دیکھنا بھی نہیں چاہیے کون کیا کر رہا ہے اپنی موجوں میں مست رہے ہمیں جو حاضری دینی ہے وہ کامل طریقے سے حاضری دینی ہے دل میں دیکار اور وہاں جا کر پیارے آکا علی سات و کو دل کا حال بھی سنانا ہے ذہن نصیب زیادہ وقت مل جائے, جائے, جائے, جائے ورنہ رش کے باعث کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا باہر آ جائیں باہر آ کر اپنے عکا علی سات والسلام سے مخاطب رہیں متوجہ رہے شہر نے کہا ہے کہ کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو ہاں میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے آکا سے مانگیں گے اور ہمارے آکا ہمیں دیں گے اعتراض کرنے والے کرتے رہ جائیں لیکن ہمارے دامن میں ہمارے اکابرین ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اکابرین کا دامن ہے ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں امام مالک کے ماننے والے ہیں ہم امام شافی کے ماننے والے ہیں اقابرین امت کے ماننے والے ہیں اور اقابرین امت میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ حضور نہیں دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو امام امام رضا کے متعلق لکھا ہے امام رضا جن کا مزار پر انوار مغداد شریف میں ہے امام رضا کے بیٹے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی جو قبر ہے ان نہ ہو ان دعاؤں کی قبولیت کی تریاک ہے اللہ اللہ امام شافی کا کال ہے امام شافیت امام اعظم کے مزار کے متعلق جو نا وہ فضائل بیان کرتے ہیں حاجت پیش آتی تو ان کے مزار پر جاتا ہوں تو نبی اکرم علیہ سات و السلام کے قبر انور کا کیا علم ہوگا رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کے متعلق امام شافی نے لکھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاک ہے امام مساضی امام علی رضا رحمت اللہ وادی اللہ تعالیٰ کے صاحبزاتے ہیں اللہ تعالیٰ بازوک باد فرمائے مدینہ منورہ کے اندر جگہ جگہ پر آثار مقدسہ ہیں ان کی ضرور زیارت کی جائے اور ان پر حاضری دی جائے اس لیے کہ صحابہ اکرام علیہ دان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جہاں نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام نے نماز پڑھی ہو تلاش کر کے اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں وہ تلاش کیا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے نبی اکرم علی سلاۃسلام یہاں تو نماز نہیں پڑھی یا تو نماز نہیں پڑھی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ سلات والس مینا کے بعد جب واپس آئے تو وادی محسب میں قیام فرمایا وادی محسب آج کل اس جگہ پر مسجد ایجابہ واقع ہے مکہ مکرمہ میں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی یہی قیام فرمایا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر تار بھی یہی قیام فرمایا اور اس جگہ قیام کرنے کی صحابہ اکرام علی مرزوان کی کیا وجہ تھی کہ ہمارے آقا نے یہاں قیام فرمایا تو ہم بھی یہی قیام کریں گے اور جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تو ہمارے لیے تو شرف ہے ہمارے لیے تو نعمت ہے ہم اس جگہ کی زیارت کیوں نہ کریں ہم اس جگہ کو برکت کا باعث کیوں نہ سمجھے جس کی نسبت حضور علیہ سلاۃ والسلام سے ہے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں کفر کا کوئی پہلو نہیں ہے اس میں بدعت کا کوئی پہلو نہیں ہے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے یہ تو گمبہ کے جا ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہجرائے نبوی کا ایک جز ہے جس جگہ آپ کا مزار پور انوار ہے اس عمارت کا ایک حصہ ہے ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں کیوں نہ ایسے ہم محبت سے دیکھیں کیوں نہ ہم ان آثار کی زیارت کریں کہ جن آثار سے پیارے آکا علیہ سلاۃ السلام کی نسبت ہے تو جو, جو آپ کو معلوم ہو سکے جہاں جہاں ممکن ہو سکے آثار مقدسہ پہ بھی آتے دیجیے بہت سارے کنویں ایسے ہیں جن کی نسبت صحابہ کرام یا حضور اکرم علیہ السلاط السلام سے ہے لیکن ایک بات کا خیال رہے کسی زمانہ زیارتے کروانا پیشہ بن چکا ہے دیکھا جائے تو گائیڈ بننا کوئی بری بات نہیں ہے تو برا پیشہ نہیں ہے لیکن گائیڈ کو پوری معلومات نہیں ہوتی پساو کا دیکھا گیا ہے کہ وہ چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے یہ فلاں جگہ یا فلاں واقعہ پیش آیا فلاں واقعہ پیش آیا حالانکہ وہ کچھ سر, سر ہی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ آسار مقدسہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس گائیڈ کی معلومات کم ہوتی ہیں اس گائیڈ نے اگر کتابیں پڑھی ہوتی علماء سے پوچھا ہوتا اور اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو وہ آپ کو درست اور صحیح معلومات دے رہا ہوتا اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہوتی نبی اکرم علی صاحب السلام نے اشاد فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم سمجھے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ سرکار علیہ صاحب اسلام سے منسوب ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر اس میں غفلت ہوئی تحقیق نہ ہوئی سنی سنی باتوں پہ اعتماد کر لیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض تو تصویر ہوتی ہے جو مشہور ہوتی ہیں جس میں گائٹ کی بھی عادت نہیں ہوتی جیسے جبل ثلا ہے جبل ثلاء پر جو مسجد فتح ہے اور مساجد ہیں مشہور معروف ہے مسجد قبلاتن مشہور معروف ہے جو جبل احزد ہے مشہور معروف ہے مسجد قبہ مشہور معروف ہے جنت البقیع کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو تو بعض زیارتیں تو معروف ہوتی ہیں لیکن بعض زیارت ایسی ہوتی ہیں جن میں جن کی معلومات نہیں ہوتی گائڈ کو بھی نہیں ہوتی گائڈ بھی ڈڑے لگانے آتے ہیں بعض اوقات اور موسمی ہوتے ہیں کہ موسم میں چلو آزی آئے ہیں چلے بس کروا کے گاڑی کروا کے زیارتیں کروا لیں تو اگر غفلت ہے اس حوالے سے تو اس حوالے سے بھی درستگی کی حجت ہے اللہ تبارک ہمیں مدین پاک کے بعد بہادری نصیب فرمائے آپ نے کچھ جو فضائل و برکات بیان فرمائی ہے ایک چیز یہ کہ جو ہمارے حجات جاتے ہیں ہرام تیبین کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی پیش کی کہ جو حج کرے اور نبی کریم علیہ السلاحت والام کے روزہ سر پہ حاضر نہ ہو تو اس نے جفا کی تو اب کچھ لوگ جو فلائٹس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ پہلے حاضری دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ سے مکے شریف آتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تعداد جو پہلے حج کرتے ہیں اور پھر مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں تو کون سی صورت بہتر ہے اور اس میں کیا معاملات ہے دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے جس پر فرض ہو تو بہتر ہے کہ پہلے حج کرے پھر زمانہ یہ بات اختیاری نہیں ہے شیڈول پر ہوتی ہے کس کے قافلے کس شیڈیول میں جائیں گے اس پر منحصر ہوتی ہے سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس میں تو یہ ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا جی تو اس کا مطلب ہے کہ حج کے بعد زیارت کرنی ہے بہتر صورتحال تو یہی ہے لیکن جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعد میں آیا وہ سدی میں جو وحید بیان کیے گئے اس کا مستحق ہوگا ایسا نہیں ہے اصل اس حدیث کا مفاد یہ ہے اتنی دور سے آنے والا بارگاہ رسالت میں حاضری دیے بغیر نہ جائے وہ پہلے اگر حاضری دیا آیا تب بھی اس نے اس بات پہ عمل کر لیا بعد میں اسے موقع ملتا ہے تب بھی اس حدیث پاک کو اس نے عمل کر لیا پہلے اور بعد سے فرق نہیں پڑے گا اصل مسئلہ ہے تیر اقا علیم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ٹھیک ہے یہ حدیث جو ہے اس کا تو پہلے جا یا بعد میں جائے اس طرح اطلاق آتے کہ منزارہ قبری و جبت لہو شفاتی ہے جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفا تو مطلب مطلب مطلب لیکن حج پر جانے والے کے لیے طاقت اور بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ حجاز مقدس میں تو گیا ہے نا ٹھیک ہے حجازت مقدس میں بار بار تو نہیں ہوتا بالکل دوسری جگہ سے آیا تو آج بھی وہ احاطہ یعنی وہ دیوار کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہلاتی ہے جی جس کے اندر تین قبریں جی ہیں جی نبی اکرم علی صلاح اسلام کی قبر انور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور جی اس دیوار کے اندر یعنی اہم قبر نظر نہیں آتی جی اس دیوار پر آج بھی الحمدللہ اللہ چادر کا گلاف چڑا ہوا ہے یعنی یہ جو حجرہ ہے یہ جو جالیاں یہ جالیاں اس کے اندر جو ہے نا وہ قبریں ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو اعتراض ہوتا ہے قبروں پر گلاب چڑھانا اور قبروں پر گلاب چڑھانا قبروں پر گنبد بنانا الحمدللہ رب العالمین آج بھی پیارے اقاص و السلام کی قبر انور کے گرد چادر جو ہے وہ چڑی ہوئی ہے اور بالکل منقش چادر ہے خاص ڈیزائن والے چادر ہے چادر ماضی میں تبدیل ہوتی رہی ہے تسلسل کے ساتھ اور جب وہ تبدیل ہوتی تھی تو اس شاء مصطفیٰ اسے تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے میں برکت لڑتے تھے اور میرے مدنی چینل کے جیسے کہ ارض کیا سلسلے کا وقت کچھ اوپر ہی ہو گیا اور آج ہی ہماری آخری قسط جو ہے یہ بھی اختتام کو پہنچ صرف وزو والا جو ہے وہ ایک تیار ہے صرف اس کو ہم دو منٹ لے چلا دیں آپ کے پیچھے اور پھر اس کے بعد میں گزارش کروں گا سب سے کہ ایک کلام ہمارے جسوں کے لیے پڑھیں جو حج پہ نہیں جا رہے تاکہ ارتجایہ ایک ایک کلام ہو اگر طواف بے وضو کیا تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں تو زیارت تھا اگر کل یا اکثر پھیرے بے وضو حالت میں کیے تو دم لازم ہوگا اور اسے طواف کا اعیدہ مستحب ہوگا باوضو ہو کر ایادہ کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا اگر تین یا سے کم پھیرے بے وضو حالت میں کیے ہر پھیرے کے بدلے صدقہ ہوگا اور باوضو حالت میں ادا کر لیا تو صدقہ ساکت ہو جائے گا تواف عمرہ ایک چکر بھی بے وضو حالت میں کیا تو دم ہوگا کیونکہ تواف عمرہ کے اندر دم کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی یعنی نہ بدنا ہوتا ہے نہ ہی صدقہ ہوتا ہے دم ہی لازم ہوگا ادا کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا طواف ودا تھا طواف قدوم تھا نفلی طواف تھا مکمل طواف بے وضو کیا ہو یا اکثر پھرے بے وضو کیوں یا کم از کم ایک پھیرا بے وضو کیا ہو تمام صورتوں کا ایک ہی حکم ہے طواف ودا کا طواف قدوم کا نفر طواف کا کہ ہر پھیرے کے بدلے صدقہ لازم ہوگا اور یہی صورت سب سے زیادہ پیش آتی ہے لوگ تو جو طواف کر رہے ہوتے ہیں ارضو کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں ایسے طواف کا حکم یہ ہے کہ ہر پھیرے کے بدلے صدقہ لازم ہوگا اور باوضو ہو کر طواف کا اعداد کر لیا تو صدقہ ہو جائے گا یسنت جی بھائی پور پر الم بلار